اور مذہبی طبقے کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کرنا پڑ رہا ہے اور اب مذہبی طبقہ شدید حکومتی دباؤ کا شکار ہے جس میں پاکستانی مدارس اور مذہبی تنظیمیں خصوصی دباؤ کا شکار ہیں جس کے سداب کے لیے اب مدارس و مذہبی تنظیمیں اپنے دفاع کی خاطر مجبوراً فوج و اسٹیبلشمنٹ کا دفاع اور حمایت کر رہی ہیں تاکہ مزید مشکل سے مذہبی طبقے کو بچایا جا سکے اس حوالے سے شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ اس جنگ سے مذہبی طبقے کو مزید مشکلات درپیش ہو گئی ہیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مشکلات کس وجہ سے آئیں اسلامی نظام کے مطالبے کی وجہ سے یا پاکستانی فوج کی امریکہ کے ساتھ دوستی ختم کرانے کی غرض سے جو جنگ شروع ہوئی اس کی وجہ سے یہ مشکلات آئیں تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو بھی مشکلات ہمیں پیش آئیں گی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس قریش آئے اور یہ مطالبہ کیا کہ اپنے اس بھتیجے سے کہو کہ یہ ہمارے خداؤں کی برائی نہ بیان کیا کرے اور اس کے بدلے یہ جو بھی مانگے گا ہم اس کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں بس یہ اپنی نمازیں پڑھے روزے رکھے زکاتے دیتا رہے حج کرے دین اسلام پر خود عمل کرتا رہے مگر ہمارے خداؤں کی برائی بیان نہ کرے بس تو آپ دیکھیں کہ یہ تو مشکلات سے نکلنے کا بہت ہی آسان طریقہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر اور اپنی دعوت پر قائم رہے ڈٹے رہے کہ میں تمہارے خداؤں کی برائی بیان کرتا رہوں گا ان کی کمزوری بیان کرتا رہوں گا کہ وہ الہ نہیں ہیں اور یہ بات میں واضح طور پر بیان کرتا رہوں گا تو اس پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات پیش آئیں آپ کی مشکلات اس حد تک پہنچ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجرت پر مجبور ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی ہجرت پر مجبور ہوئے اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ اگر آپ پر مشکلات بڑھ جائیں تو آپ چلے جائیں اور جا کر ظالم حاکم اور کفال کی خدمت شروع کر دیں اور ان کی حمایت شروع کر دیں ان کا دفاع شروع کر دیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکیم نبی قوۃ المع ربیون کثیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں کہ جن کی کمان میں ربیون نے یعنی نیک اللہ والوں نے جنگیں کی ہیں لیکن اس جنگ کی وجہ سے فما وہنو فما وہنولی ما اسابفی صبی اللّہ و ما غوف و مستقانو تو ان جنگوں کی وجہ سے نہ ان میں وہن آیا اور نہ ہی ضعف وہن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا ان میں ذوف نہیں آیا فمست وہ دشمن کو تسنیم نہیں ہوئے ہتھیار نہیں ڈالے اس لیے ہمیں بھی دشمن کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں چاہے کوئی خوش ہوتا ہو یا ناراض ہم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے اگر اس کی وجہ سے ہم پر مشکلات آتی ہوں تو آتی رہیں یہ تو اس کی ایک لازمی چیز ہے یہ مشکلات سو سال بعد بھی ختم ہونے والی نہیں یہ اسی طرح چلتی رہیں گی یہ مذہبی تنظیمیں اور مذہبی مدارس یہ پھر کس لیے ہیں یہ اسی لیے تو ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین سکھائیں اور پھر یہ سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا دین قائم کریں صرف سیکھنا تو مقصود نہیں ہوتا مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے العلم و بلا عامل ناقیم ولام البلا علم سقیم و قلعہ مثلاۃ علم تو بغیر عمل کے بانج ہوتا ہے اور عمل بغیر علم کے بیمار ہوتا ہے اور اگر یہ دونوں ایک ساتھ مل جائیں تو تب جا کر ان سے سرات مستقیم بنتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان کا بنیادی مقصد ہی عمل ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا دین ہی عمل میں نہ ہو تو یہ مذہبی مدارس و تنظیمیں ان کا قیام کس لیے ہے ان کو چاہیے کہ یہ سب اٹھ کھڑے ہوں اور اس میں ساتھ دیں اور سب ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ آپ ظالم کے قدموں میں گر جائیں اور آپ اس کا دفاع شروع کر دیں اس وجہ سے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے آپ ان کی حمایت شروع کر دیں یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے اور انتہائی اسلام کے منافی بات ہے اور یہ ایک بہانہ ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں